صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آئیے سلسلے کی ابتداء میں نبی المبیا تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر دودھ پاک پڑھنے کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیلو مجالسکم نور اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا سلحیب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 جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا چونکہ اس سلسلے میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ذکر خیر ہوگا اس لیے کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی کر لی جائے کہ جب جب اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا ادب و شوق کے ساتھ محبت و عقیدت کے جذبات کو دل میں لیے پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا یہ بھی نیت کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وبارک وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بعض دفعہ ہو سکتا ہے آپ نے بھی اس طرح کے نظارے دیکھے ہوں جب کسی سے کوئی گفتگو وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے ایک بالکل بدیہی سی بات بدیہی مطلب بالکل واضح سی بات رکھی جاتی ہے سامنے والا اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اسے بتایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے بعض اوقات مثالیں دی جاتی ہیں بعض اوقات دلائل دیے جاتے ہیں بات بالکل واضح سی ہوتی ہے اس طرح کی واضح گفتگو اس طرح کی واضح بات کہ اگر یہ کہا جائے کہ بچے کے سامنے بھی بیان کی جائے نا تو وہ بھی شاید سمجھ جائے لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ واضح ہونے کے باوجود بھی ماننے کی طرف نہیں آتے تسلیم کرنے کی طرف نہیں آتے سمجھ نہیں آتی ایسا کیسے ہو سکتا ہے جناب اکل نہیں جناب عقل نہیں مانتی بعض طبیعتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے اپنا ذہن ہی یہ بنایا ہوتا ہے کہ میں نے سمجھنا ہی نہیں میں نے ماننا ہی نہیں تو ایسوں کا کوئی علاج نہیں حقیقت یہی ہے ایسو کو آپ لاکھ دلیلیں دیں لاکھ مثالیں دیں لاکھ ان کے سامنے بیٹھ کر کوشش کریں اور محاورہ جس طرح کا استعمال کیا جاتا نا بھی کے آگے بین بجانا تو ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بالکل کھلی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی میرے خیال اس نمی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آج جو واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اس میں بھی کچھ اسی طرح کی کہانی ہے اور کچھ اسی طرح کا ماجرا ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا روشن بیان نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست کے بارے میں بالکل واضح واضح چیزیں لیکن میں نہیں مانوں گا مجھے یہ چیز تسلیم نہیں ہے بلکہ یہاں تک قطع نظر اس واقعے کے یہاں تک بھی ہوا کہ اللہ تعالی جل جلال جلالہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی گئی میرے مولا یہ نبی جو لے کر آئے اگر یہ حق ہے آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے یہ نبی جو لے کر آئے اگر یہ حق ہے آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے اس سے بھی سخت عذاب دینا چاہتا ہے دے لے ہم ماننے کی طرف نہیں آئیں گے ایسا ایسا بھی ہوا حق ہے واضح بات ہے بالکل حقیقت ہے اور جس طرح کہا جاتا نا ازہر من الشمس ازہر من الشمس کا مطلب ہے سورج سے بھی کہیں زیادہ واضح اب سورج بالکل پوری آب و کے ساتھ چمک دمک رہا ہے اس سورج کے بارے میں اگر کسی کو بتانا پڑے سمجھانا پڑے کہ جناب یہ جو سورج ہے نا اس کی چمک دیکھ رہے ہو اس کی روشنی اس کی تابانی تمہارے سامنے ہے اس کے جلوے اس کے نظارے تمہارے سامنے ہے اس کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف دیکھنا طاقت انسانی سے باہر ہے سامنے والا اس کا اگر انکار کر دے آپ بتائیے آپ اس کو کیسے مطمئن کریں گے آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے آئیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کا یہ ایک عجیب و غریب جو واقعہ ہوا وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محمد بن قاب قرزی سے اس بات کو روایت کیا میرے مدنی چینل کے کئی ناظرین کے علم میں یہ چیز ہوگی کہ ہمارے کریم کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے کئی سلاطین کے نام یعنی کئی بادشاہوں کے نام خط لکھے تھے ان میں سے ایک خط روم کے بادشاہ کئی اس کے نام لکھا گیا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کا یہ مبارک خط حضرت سیدنا دحیہ کلبی ربی اللہ تعالی عنہ آپ نے کر گئے آپ نے یہ مکتوب گرامی سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک خط کیسر روم کو پہنچایا جب یہ مکتوب گرامی وہاں پہنچایا گیا کیسر کے بھائی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک خط اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے بھائی جو کہ بادشاہ ہے روم کا اس کو سنانے لگا مکتوب کا انداز یہ تھا خط کا انداز یہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ابتدا میں اپنا نام لکھا من محمد رسول اللہ یہ خط محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول ہے اور یہ کس کو لکھا جا رہا ہے کیسر کو جو کہ روم کا صاحب ہے صاحب روم ہے جب اس نے یہ کلمات پڑھے نا مستحل ہو گیا غصے میں آ گیا آپے سے باہر ہونے لگا اور اپنے بھائی کیسر سے کہتا ہے یہ خط کی بتدا کا انداز تم نے دیکھا ہے کیسا عجیب انداز ہے کہ اپنا نام پہلے لکھا ہے تمہارا نام بعد میں لکھا ہے اتنی سی بات پر ابھی خط کا مضمون کیا ہے تحریر کیا ہے مندرجات کیا ہے اس میں لکھا ہوا کیا ہے وہ ساری بات کی بات بالکل ابتدا سے اس نے وہ ایک بات کو لیا اور اس بات پہ ہنگامہ شروع کرنے لگا دیکھو اپنا نام پہلے لکھا تمہارا نام بعد میں لکھا ہے اور تمہارے نام کے ساتھ روم کا بادشاہ نہیں لکھا صاحب روم لکھا ہے صاحب روم کا معنی روم والا بھی ہے صاحب روم کا معنی روم والا مطلب روم کا رہنے والا اور صاحب روم کا معنی روم کا ساتھی رومیوں کا ساتھی رومیوں کا مصاحب یہ بھی ہے اس نے ان دو باتوں کو لیا اور آگے خط پڑنے سے انکار کر دیا بادشاہ سے کہنے لگا دیکھو میں تمہیں اتنا کم آکل وقوف اور نادان نہیں سمجھتا تھا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد کی تحریر کو جانے بغیر اس کے بعد کی تحریر کو پڑھے بغیر میں ایسے خط کو پھاڑ دوں آگے پڑھو تو صحیح اس میں لکھا کیا ہے اور جن دو باتوں کو لے کر تم نے انکار کیا اور جن دو باتوں کو لے کر تم نے اعتراض کیا سنو اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ اپنا نام پہلے لکھیں میرا نام بعد میں لکھیں اگر واقعی اللہ کے رسول ہے ان کا نام پہلے ہونا چاہیے اور دوسرا اعتراض جو تم نے کیا کہ میرے نام کے ساتھ صاحب روم کیوں لکھا تو سنو اس میں بالکل کوئی دو نہیں ہے میں صاحب روم ہی تو ہوں بالکل حقیقت تو لکھی ہے میں روم والا ہوں میں رومیوں کا ساتھی ہوں روم کا مالک نہیں ہوں اللہ تعالیٰ جل ہوں نے آج یہ کرسی مجھے دی ہے کل اسی جگہ پر کوئی اور بھی آ سکتا ہے رومیوں پر کوئی اور بھی مسلط کیا جا سکتا ہے رومیوں کا حاکم کوئی اور بھی بن سکتا ہے تو صاحبِ رو یہ تو حقیقت پر مبنی بات ہے تو اس بات پر الجھنے کی حاجت نہیں ہے خط کے اگلے کلمات کیا ہے اسے پڑھو بہرحال گفتگو یہیں سے کچھ آگے بڑھنے لگے بادشاہ انہیں سمجھاتے ہوئے کہتا ہے رومیو میرا خیال یہ ہے میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ خط لکھنے والی شخصیت وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جلال ہوں کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت دی تھی اور آنے پاک میں بھی اس کا ذکر کیا گیا پڑا 28 سورہ صف اور سورہ صف کی آیت نمبر 6۔ از خان سبل مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول اللہ کم من سب کل بشیرم بسم ہو احمد اللہ کے نبی حضرت عیسی علیہ سلاۃ والسلام اپنی قوم کو جمع کر کے ان میں گفتگو فرما رہے ہیں بیان فرما رہے واض فرما رہے ہیں. گفتگو کیا ہے اے بنی اسرائیل میں اللہ کا ری نئی مت جو میرے ہاتھ میں تورات ہے میں اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں سنو میرے بعد ایک رسول جلوہ فرما ہونے والے ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہے آج کے اس اجتماع میں میں اس آنے والے رسول کی تمہیں بشارت دے رہا ہوں بادشاہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہنے لگا کہ دیکھو حضرت عیسا علیہ السلام نے جن کی بشارت دی تھی نا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے ان کی جلوہ فرمائی ہو چکی ہے اور وہ نبی ہمیں اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم حاضر ہو جائیں ان کی خدمت میں جائیں کلمہ پڑھیں مسلمان ہو جائیں اور ان کی غلامی کا توق اپنی گردن میں ڈال لیں میرا جی چاہتا ہے کہ یہ اگر واقعی اللہ کے نبی ہے میں ان کی خدمت میں حاضری دوں اور ان کے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دوں بلکہ اس کو اپنے جسم پر ڈال کر اپنی مغفرت کا سامان کرتا چلا یہ کلمات ہیں بادشاہ کے شاہ روم کے کئی سر کے جب یہ گفتگو ہوئی اس کے بعد روم کے سردار دربار میں موجود ہے وہ آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے کہتے ہیں بادشاہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ارب میں نبوت اور رسالت کو رکھے تمہیں پتا نہیں آہل عرب کی حالت کیا ہے وہ تو ان پڑھ لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلجلال ان پڑھ لوگوں میں جاہلوں میں اپنے نبی کو بھیج دے اور نبی بھی وہ جو سید اللہ ہے نبی بھی وہ جو آخر الانبیاء ہے افضل الانبیاء ہے اشرف الانبیاء ہے نبی بھی وہ جو سارے نبیوں کے نبی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیج جل جلالہ ان پڑوں میں جاہلوں میں اپنے نبی کو بھیج دے تمہیں پتہ نہیں ہم اہل کتاب ہیں جب ہم اہل کتاب ہے تو نبوت ہمارے گھر میں آنی چاہیے یعنی یہ کلمات بادشاہ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں بادشاہ کو بتایا جا رہا ہے قیسر کو بتایا جا رہا ہے کہ سنو ہم اہل ہیں اہل عرب کو تو ان پڑھو جاہل ہیں جاہلوں میں اللہ نبی بھیجے گا نبی آیا تو ہم اہل کتاب میں آئے گا یوں اس انداز میں گفتگو شروع ہوئی قیسر کہنے لگا دیکھو جب ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ جلال, جلال ہوں کہ کتاب انجیل موجود ہے فیصلہ کرنے والی ہے ہدایت دینے والی ہے ہم انجیل منگوا لیتے انجیل منگا کر کھولتے اس کتاب میں یقیناً اس آنے والے نبی کے بارے میں کئی طرح کی خبریں موجود ہیں ہم اسے پکڑتے لیتے پڑھتے اور اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے دیکھتے یہ کتاب ہمیں اس نبی کے بارے میں کیا کہتی تمہیں پتا ہے ان کا ایک انداز تھا عیسائیوں کا کہ جب کو بادشاہ کے دور میں کوئی عجیب واقعہ پیش آتا بادشاہ انجیل کو کھولتا اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرتا اگر اس کتاب میں اس واقعے کے بارے میں کوئی بات درج ہوتی اس کو لیا جاتا اس پر عمل کیا جاتا اس کی تشہیر کی جاتی اور اگر کتاب اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہتی تو ان کا ایک انداز تھا کہ ایک مہر تیار کی جاتی انجیل کو مہر بند کر دیا جاتا جب ایک بادشاہ انجیل کو مہر بند کر دیتا تو یہ کس طرح ہی گویا کہ ختم ہو جاتا دوبارہ اس موضوع کو چھیڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی آج کیسر بھی یہی کہہ رہے ہم انجیل منگواتے کھولتے دیکھتے ہیں انجیل اس بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے اگر انجیل نے کو رہنمائی کی ہم اس کی رہنمائی کے مطابق چلیں گے اور اگر یہ کتاب اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہتی ہم اس کتاب کو لیں گے پڑھیں گے دیکھیں گے مہربند کر دیں گے مہربند یعنی ہم اپنے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ کر دیں گے جب یہ لاک لگ جائے گا تو پھر ایک مخصوص مدت تک کوئی بھی دوبارہ اس واقعے کے بارے میں کتاب کو کھولنے کا مزاج نہیں ہوتا پہلے بھی کئی انجیل پر لگی ہوئی تھیں بعض روایات میں ذکر کیا گیا کہ بارہ مہریں پہلے لگی ہوئی تھی رابی کا بیان ہے شاہ روم جب ان سے یہ گفتگو کی گئی اور انداز یہی تھا کہ ایک بادشاہ کتاب کو کھولتا ایک مخصوص مدت تک کسی کو اس بارے میں وہ کتاب کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی ذہن یہ تھا سوچ یہ تھی نظریہ یہ تھا کہ اگر تمہارا اس مدت سے پہلے پہلے کتاب کو کھول دیا گیا دین میں تغیر آ جائے گا قوم تباہی کے دھانے پر جا کھڑی ہوگی کیسر اس نے کہا اے رومیو میری اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب انجیل موجود ہے ہم اسے منگاتے ذہنمائی لیتے ہیں اگر انجیل اہل عرب میں تشریف فرما ہونے والے مدعی نبوت شخص یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کچھ کہتی ہے ان کی تائید کرتی ہے ان کی نبوت کے بارے میں کچھ تصدیق کرتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر اتباع کریں سنیما پڑھیں مسلمان ہو جائیں ان کی غلامی کو اختیار کر لیں اور اگر کتاب اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہتی ساکت ہے سامت ہے بالکل خاموش ہے تو ہم ایک مہر اور لگا دیں گے بارہ مہریں پہلے لگی ہوئی ہیں تیرویں مہر ہو جائے گی کیسرے روم نے انجیل کو منگوایا انجیل لائی گئی انجیل کے آنے کے بعد اب چونکہ وہ پہلے مہر بند ہو چکی تھی کئی طرح کی مہریں لگی ہوئی تھی تو اب اس کی مہریں کھولنا شروع کی. ایک موہر جدا کی دوسری موہر جدا کی تیسری موہر جدا کی یہاں تک کہ کرتے کرتے کرتے گیارہ موہریں الگ کر دی گئے آخری مور باقی ہے جب یہ آخری مور کھولنے کا وقت آیا تو دربار کی کیفیت ہی بدل گئی ماحول سارے کا سارا بدل گیا یہاں جتنے بھی آئیان مملکت موجود تھے رومیوں کے سردار بھی تھے کئی ان کے راہب اور عبادت گزار بھی تھے بیت المقدس کے بھی بعض حضرات یہاں موجود تھے جو وہاں کے دربان ویرات یہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود تھے انہوں نے وہ عجیب طرح کا بہیو کیا عجیب طرح کا انداز اختیار کیا گریبان چار کر دیے گئے ضبط کے اور محل کے دربار کے آزاد جتنے بھی تھے نا وہ سارے کے سارے ایک طرف کیے گئے ہر فرد وہ پورے جذبات سے مغلوب ہو کر نہ معلوم کس کس طرح کی ادایں ادا کر رہا ہے ایک عجیب قسم کا شور برپا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں نہیں ہر ایک اپنی ہانک رہا ہے ہر ایک اپنی بولیاں بول رہا ہے اور بادشاہ کے سامنے اس طرح کا منظر یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کبھی کسی نے کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں کی کبھی کوئی اس طرح کا موضوع ہی نہیں چھڑا آداب دربار آداب سلطنت ان کو ملحوظ رکھا جاتا تھا لیکن آج غریبان چاک ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں کپڑے پھٹے ہوئے عجیب قسم کا شورو ہوگا یہ دربار میں برپا ہے کیسر آواز بلند کرنا چاہتا ہے اس کی آواز بھی شور و غل میں گم ہو کر رہ جاتی ہنگامہ خیز ماحول نے پریشان کر رکھا ہے پھر کیسر کھڑا ہوا پروکار انداز میں ان کو کہنے لگا اے میرے مشیو اے میرے دانشوروں اے رومیوں اے میرے دربار میں آنے والوں مجھے یہ تو بتاؤ یہ آج اس رابط کیسا ہے یہ آج اس انداز میں تم نے شور و کیوں شروع کیا انہوں نے جب اپنی اپنی بولیاں بول لیں اور وہ جو شور شرابا کرنا کرانا تھا وہ سب کچھ کر کرا چکے چند رہنما نے نمائندگی کرتے ہوئے کیسر سے کچھ اور نزدیک ہو کر ایک جواب لیا کچھ اور نزدیک ہوئے کیسر کو جواب دیا کہنے کے کہ تم موہرے توڑ کر ایک بہت بڑا اقدام پہلے کر چکے ہو تمہیں پتہ ہے کہ جس دن یہ مہرے کھل گئی نا خان کیسریت درہم برہم ہو جائے گا سلطنت میں ایک طوفان برپا ہو جائے گا دین میں تغیر آ جائے گا تمہاری قوم اپنے دین سے پھر جائے گی تم کیوں اس طرح کا کام کرتے ہو کہ تمہاری قوم ہٹ گرمی کی طرف نکل جائے تمہارا دین چھوڑ کر چلی جائے ایک نئے دین کو اختیار کرنے کی طرف چلی جائے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرل کے ناظرین گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا اشارہ کرتا چلو کہ جب وہ کتاب سے رہنمائی لینا چاہ رہا ہے جب اس کی اپنی سوچ اور اپنا ذہن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب کون سی انجیل کتاب اگر ہمارے آقا کی نبوت کی تصدیق کرتی ہے تو اس کتاب کو پڑھنے میں اس کا جائزہ لینے میں اس میں آنے والے نبی کے بارے میں جو علامتیں بیان کی گئی ان کے بارے میں پڑھنے میں حرجی کیا تھا لیکن یہ سارا مجمع جان چکا تھا سارے کے سارے مجمے کو خبر ہو چکی تھی کہ واقعی اللہ کے نبی اللہ کے سچے نبی جلوہ فرما ہو چکے تشریف فرما ہو چکے اب اللہ کی شان ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالی جل جلجلالحو کی مشیت اللہ تعالی جس قوم میں چاہے جس قبیلے میں چاہے جس علاقے میں چاہے نبی بھیجے نبی پاپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم آخری نبی ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرب میں جلوہ فرما کیا جب اللہ تعالی نے اہل عرب میں اس نبی کو بھیج دیا اعتراض کیسا شکوہ کیسا شور شرابا کیسا کہ یہاں مورے کھلی ہیں صرف اور صرف یہ جاننے کے لیے ہماری کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے جب تمہاری اپنی کتاب سے رہنمائی نہیں جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر یہ شور ہوگا کیسا کتاب کہے گی تو مان لینا نہیں کہے گی تو نہ ماننا بالکل واضح سی بات ہونے کے باوجود بھی سورج پوری و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے میں نہیں مانوں گا مجھے نظر نہیں آ رہا اں ہے سورج مجھے بتاؤ جب اس طرح کی کیفیت میں بندہ آ جائے تو آپ بتائیے کون مطمئن کرے گا کون اس کو سمجھائے گا کہ سورج کس طرح بہرحال جب یہ کہا گیا نا دیکھو خان واضح کیسریت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تمہاری قوم کے دین میں تغیر آ جائے گا کیسا کہنے لگا تم لوگ خامخواہ اتنے جذباتی ہو رہے ہو میرے خیال میں میرا یہ عمل یہ تو صرف اور صرف انجیل سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے انجیل اگر ہمیں یہ کہے گی کہ یہ اہل عرب میں جو تشریف فرما ہونے والے مدعا یہ شخص ہیں یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اگر ان جیل کہے گی کہ یہ سچے نبی ہیں ہم ان کے خط کی تعظیم کریں گے ان کے نمائندے کی تعظیم کریں گے بات ختم ہو جائے گی لوگ جب یہ ساری بات یہاں دوبارہ اس انداز میں ہوتی ہے نہ کرنے لگے دیکھو کوئی اور انداز اختیار کر لو تو انجیل کی طرف نہ قدم بڑھاؤ وہ انداز کیا ہو کسی نے یہ کہا کہ یہاں مختلف تاجر آتے ہیں اہل عرب کے تاجر بھی آتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں کہ اہل عرب کے تاجروں میں سے کسی کو جمع کر لیتے ہیں بلا لیتے ہیں ہم پاس تاجروں کو جمع کر لیتے ہیں ان کو بلا لیتے ہیں اور ان سے اس نبی کے بارے میں سوال کرتے ہیں حقیقت سامنے آ جائے گی اگر واقعی وہ اللہ کے نبی ہوئے ہم اشاعت کی طرف چلے جائیں گے چلا شروع جب یہ تلاش کا سلسلہ شروع ہوا تو عرب نیات حضرات ان کو دیکھا جائے لایا جائے جو اس نبی کو دیکھ چکے ہوں ان کو جان چکے ہوں ان کی صحبت کو پا چکے ہوں ان کے حالات سے آگاہی رکھنے والے ان کو لایا جائے ان سے کیلو کال ان سے سوال جواب کا سلسلہ کریں گے بہرحال تلاش شروع کی گئی وہاں اس وقت ابو سفیان یہ موجود تھے تجارت کا سامان والا لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے ان کو لایا گیا ان کے ساتھ باز دی کر حضرات کو لایا گیا بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا بادشاہ کرنے لگا اے ابو سفیان مجھے اس شخص کے حالات بتاؤ جو تمہارے درمیان مباحث ہوئے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں ابو سفیان سرکار دور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں اس وقت تک یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے محبوب کے محاسن محبوب کے اوساف محبوب کے کمالات ان کو چھپا کر دیگر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہتے ہیں اے شاہ روم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مقدس اور محترم نہ سمجھنا یہ گفتگو ہے ابو سفیان کی ابھی تک یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقدس اور محترم نہ سمجھو کیوں اس لیے کہ ہم ان کو ساحر اور شاعر کہتے ہیں ساحر جادوگر اور شاعر شروشاری شاعری کرنے والے اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تو کاہن ہے کیسر نے جب یہ سنا تو کہنے لگا دیکھو یہ ان کے رد میں کلین نہیں ہے تم آج ان کو ساحر کہہ رہے ہو ان کو شاعر کہہ رہے ہو ان کو کاہن کہہ رہے ہو پچھلے انبیاء کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو پچھلے انبیاء کو بھی یہی کچھ کہا گیا کسی کو ساہر کہا گیا کسی کو شاہر کہا گیا کسی کو کاہن کہا گیا یہ تو پچھلے نبیوں کو بھی کہا گیا جب یہ بات ہوئی اب اس کے بعد ابو سفیا نے دوسری بات شروع کی کہنے لگا کہ وہ ہم لوگوں کے درمیان ایک اوسط درجے کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کیسر کہنے لگا میں پچھلے انبیاء کے حالات کو بھی جانتا ہوں میں نے جس نبی کا بھی تذکرہ پڑھا نا تقریبا انبیاء کے نام السلام السلام اوسط درجے کے خاندان یعنی درمیانی درجے کے خاندانوں میں تشریف فرما ہوئے نہ بہت زیادہ امیر نہ بہت زیادہ غریب کیا مجھے تم ان کے ہم نواؤں کے بارے میں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بتاؤ وہ کون لوگ ہیں ابو سفیان نے جواب دیا کہ ان کے پیروکار جتنے بھی ہم نے دیکھے نا وہ سارے کے سارے کم سن ابھی چڑھتی جوانیوں والے کوئی بڑی عمر والے قبائل کے سردار بڑے بڑے لوگ امیر کبیر لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کے ساتھ تو کم سن چھوٹے جوان کم سن چھوٹی عمر والے جو شیلے اور وہ لوگ ہیں جو ابھی بو جماعت وہ معاملہ فہم نہیں ہے. قوم کے سرداروں کی بات کروں قوم کے امیروں کی بات کروں اقوام کے روسا کی بات کرو تو عمارا بڑے بڑے امیر لوگ قبائل کے سردار ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. نہ ان کے کاموں میں شریک نہ ان کے حلقے اثر میں کوئی موجود یہ جواب سن کر کیسر نے انمی واقفیت کی بنا پر ابو سفیان کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ لگا خدا شاہد ہے انبیاء کے متبی ان کی پیروی کرنے والے اور ان کے معامن ان کی مدد کرنے والے ہمیشہ ایسے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں یعنی آتے ہی بڑے بڑے امارا ساتھ ہو جائیں ر ساتھ ہو جائیں قبائل کے سردار ساتھ ہو جائیں ایسا میں نے کہیں نہیں پڑا با اثر لوگ یہ تو اپنی جھوٹی سرداری کے چکر میں ہوتے ہیں ان کو تو اپنے اقتدار کی موت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اگر ان کا سورج چڑھے گا ان کے سورج کے چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماننے والے ہمارے جاننے والے ہماری واہ کرنے والے ہمیں سلامیاں پیش کرنے والے وہ رہ جائیں گے وہ ایک طرف نکل جائیں گے اور یہ سارے کے سارے لوگ وہ تو ان کے پیچھے لگ جائیں گے یعنی ان حضرات کو اپنی جھوٹی سرداری کی فکر ہوتی ہے اور اپنے اقتدار کی اپنی سرداری کی ہوس اور لالچ اور تمنا ہوتی ہے یہ ان کی اتباع کرنے کی طرف کہاں جائیں گے کیسر نے ابو سفیان سے اس کے بعد اگلا سوال کیا میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کرتے چلے جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خط گیا ہے. اس خط نے کیسی دربار میں جا کر ہلچل مچا دی میرے آقا کے ایک نام گرامی نے ایک مکتوب گرامی نے اور ایک مبارک خط نے کیا ماحول وہاں بنایا ہوا ہے کیسا اگلا سوال کرتا ہے کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات سے واقفیت کا دعوی کرنے والے شخص مجھے یہ بتاؤ ان کے رفیقوں میں سے ان کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی یا ان کی پیروی کرنے والوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس میں کرمہ پڑھاؤ ان کی غلامی کا توک اپنے گلے میں ڈالاؤ ان کی غلامی کو اختیار کیا ہو اور پھر اس کے بعد منحرف ہو گیا ہو کلمہ پڑھا کلمہ پڑنے کے بعد مورتا ہو گیا کلمہ پڑا ان کی غلامی کو اختیار کیا اور اس کے بعد اس نے اپنا دین بدل لیا ہو اور اس کی زبان پر یہ جملے آئے ہوں میں نے قریب سے دیکھا ان کے ساتھ شب و روز گزارے رات دن ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ ہوا مجھے ان میں کوئی چیز نظر نہیں آئی ان میں یہ خرابیاں ان کے دین میں یہ خرابیاں ان میں یہ برائیاں ان کی عادت اس طرح کی ہیں ان کے اقوال اس طرح کے ہیں ان کے افعال اس طرح کے ہیں کوئی ایسا تمہاری نظر میں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو غلامی کو اختیار کیا ہو اس کے بعد دین کو چھوڑ دیا ہو اور ان کی ذات میں ان کے پیغام میں ان کے کمالات میں ان کے اوصاف میں ان کے اقوال میں ان کے افعال میں یا اس طرح کی کسی چیز میں اس نے کو خرابیاں بیان کی جب یہ سوال کیا گیا ابو سفیا حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن اس بات کا کیا جواب دوں اس بارے میں کیا کہوں کہنے لگے بادشاہ حقیقت یہی ہے کہ آج تک کوئی ایک بھی ایسا ہماری نظر میں نہیں ہے کہ جس نے ان کی غلامی کو اختیار کیا اس کے بعد ان کے دین سے منحرف ہوا ان کا کلمہ پڑاؤ بعد میں مرتد ہو گیا ان کی غلامی کو اختیار کیا اور ان کے پیغام میں ان کی ذات میں ان کے اوصاف میں یا کسی بھی چیز میں اس میں کوئی نقص نکالا ہو کہ نہیں جناب جہاں تو یہ خرابی ہے ان میں تو یہ برائی ہے ان میں تو یہ عیب ہے ان کی ذات تو اس طرح کی ہے تم ان کے بارے میں اتنے اوساف دھیان کرتے ہو ہمیں تو کچھ چیز نظر ہی نہیں آئی کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں کرما پڑھاؤ مسلمان ہوا ہو اس کے بعد ان کے دن سے منحرف ہو گیا جب یہ بات ہوئی اس کے بعد نے مزید ایک سوال کیا وہ سوال یہ تھا یہ بتاؤ ان کے دین کو اختیار کرنے کے معاملے میں لوگوں کیفیت کی کیا ہے ان کے دین کو اختیار کرنے کے معاملے میں لوگوں کا رجحان کیا ہے کیا ان کے دین میں آنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے یا کیا اب سفیان کہنے لگا ہم تو دن ب دن یہی دیکھ رہے ہیں. روزانہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی روزانہ ہر دن اسلام کی ترقی کا دن ہے ہر دن ان کے غلاموں میں اضافے کا دن ہے ہر دن کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر ملتی ہے آج اس نے کلمہ پڑھ لیا آج اس نے کلمہ پڑھ لیا تمہیں پتہ ہے فلاں بھی مسلمان ہو گیا ہم تو روزانہ یہی خبریں سن رہے ہوتے ہیں کیسر نے جب یہ سنا کہنے لگا تم نے ان کے حالات دھیان کر کے میری بصیرت میں اور زیادہ اضافہ کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ان قریب وہ شخص میری مملوقات پر بھی حاکم ہوں گے اور میرے قبضے میں جتنی بھی سلطنت ہے یہ ساری کی ساری ان کے زیر نگی ہوگی جب یہ بات ہوئی اس کے بعد کیسر اپنے درباریوں سے مخاطب ہوتا ہے کہتے روم کے لوگوں ایرون کے سرداروں حقیقت پسندی سے کام لو ہم کو اس شخص کی دعوت قبول کر لینی چاہیے میں نے ابھی تک جتنی گفتگو سنی ہے نا میرا دل یہ کہتا ہے کہ جس دین کی طرف وہ ہمیں بلا رہے ہیں ہمیں اس دین کو اختیار کر لینا چاہیے اس دین کو اختیار کرنے میں ہی آفیت ہم بچ جائیں گے ہماری آنے والے نسلیں بچ جائیں گی ہمارا ملک بچ جائے گا ہماری سلطنت بچ جائے گی دیکھو میرے سامنے تاریخ موجود ہے جب بھی کسی نبی نے کسی قوم کی طرف پیغام بھیجا اس قوم نے اگر نبی کی پیروی کی وہ امان پا گئے اور اگر اس قوم نے اس نبی کی پیروی نہیں کی تو وہ قوم تباہ و برباد ہوئی ہے اے رومیوں تباہی سے بچ جاؤ ہلاک ہونے سے بچ جاؤ اپنی سلطنت کی فکر کرو دیکھو اگر تم ان کی اطاعت کر لو گے ان کی بات مان لو گے تو اس میں تمہاری اور تمہارے ملک کی فلاح و بہبود ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو حقیقت سے ہٹکارو حق جو بھی سوال کیے گئے میں نے ان کے جواب دیے جب یہ بات یہاں تک پہنچی تو میرے ذہن میں فوراً ایک چیز آئی میں نے بادشاہ کو کہا بادشاہ تمہیں ایک عجیب و غریب بات نہ بتاؤ بادشاہ کہتا ہے ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان کو یہ کہا کہ کچھ وقت پہلے ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک دن صبح صبح ہم سارے بیدار ہوئے ان کی زبان پر یہ تھا کہ آج رات میں مسجد حرام سے چلا مسجد اقسہ میں پہنچا ہمارے مکہ مکرمہ کی مسجد حرام سے چلے بیت اللہ سے چلے مسجد اقسا میں آئے اور ایک ہی رات میں تھوڑے سے حصے میں انہوں نے یہ سارے کا سارا سفر طے کر لیا اے بادشاہ یہ بتاؤ یہ بات اکل میں آنے والی ہے کیا اکل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے یہ ان کی طرف سے یہ ہمیں کہا گیا ابو سفیان دل ہی دل میں خوش تھے کہ اب معاذ اللہ سما معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر ہی رقل بادشاہ کیسر روم کا بادشاہ وہ برنگیختہ ہوگا اور اس واقعے کو جھٹلائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن جب یہ بات ساری پوری ہو گئی پوری بات سننے کے بعد قبل اس کے کہ کیسر اس بارے میں کچھ کہتا یہاں بیت المقدس کے خدام میں سے ایک صاحب موجود وہ گیا ہے کہنے گیا کیسر کہ جس رات کی بات یہ عرب مہمان کر رہے ہیں نا میں اس رات سے واقف ہوں اور اسی رات کے بارے میں ایک بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کیسر حیران ہوا گفتگو شروع وہاں سے ہوئی جواب در سے آ رہا ہے بات تو ساری ابو سفیان نے بیان کی ہے بات ابو سفیان بیان کر رہا ہے اور اس کے جواب میں بیت المقدس کا خادم یہ اس کی وضاحت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے کیسر کہتا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو کہتا بادشاہ جس رات کی بات یہ عرب مہمان کرتا ہے اس رات کو بیت المقدس کے سارے دروازے میں بند کرنے کے لیے چلا روزانہ رات کا معمول تھا میں دروازے بند کر کے سویا کرتا تھا جب میں نے دروازے بند کرنا شروع کیے دروازے بند کرتے کرتے کرتے کرتے جس دروازے کا ذکر یہ کر رہے ہیں میں اس دروازے پہ, پہ پہنچا ہوں دروازہ بند کرنے کی کوشش کی دروازہ بند نہیں ہو سکا میں نے وہاں جو دیگر خود دام وغیرہ تھے ان کو بلایا وہ سارے آ گئے. جب یہ سارے پہنچے نا سب نے مل جل کر زور لگایا کوشش کی دروازہ بند کرنے کے لیے دروازہ بند نہیں ہو سکا ہم یہ سمجھے کہ شاید اس دروازے میں کوئی خرابی آ گئی ہوگی اس وجہ سے دروازہ بند نہیں ہو رہا تو باوجود کوشش جب دروازہ بند نہیں ہو سکا یہ سوچ کر ہم اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اس دروازے میں کوئی خرابی آ گئی ہے صبح کا وقت آئے گا ہم بڑھئی کو بلائیں گے وہ آئے گا اس دروازے کو درست کر دے گا دروازہ بند ہو جائے گا لیکن بڑا عجیب معاجرہ ہوا جب صبح کے وقت ہم پہنچتے ہیں دروازے کی چوکھٹ بالکل درست کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں اور اس دروازے کے ساتھ یہ پتھر میں سوراخ ہے وہاں سواری کے بندنے کی علامتیں موجود ہیں جب صبح ہم نے دیکھا نا تو وہ دروازہ جو رات باوجود کوشش ہم بند نہیں کر سکے تھے وہ ہلکی سی کوشش کے ساتھ ہی بند ہو گیا اور کرنے لگے سوچنے لگے یہ کیا یہ علامت یہ علامت یہ علامت یہ ساری کی ساری علامتیں ذہن میں گھومنے لگی پھر دل نے تصدیق کی ہماری کتابوں میں کچھ علامتیں اس طرح کی ذکر کی گئی ہیں اور ان میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ یہ دروازہ اللہ کے آخری نبی اس دروازے سے جلوہ فرما ہوں گے بیت المقدس میں آئیں گے رات کا وقت ہوگا یہاں ان کی سواری بندے گی یہاں اللہ تعالی جل جلالہ کی بندگی بجا لائیں گے اور راتوں رات واپس چلے جائیں گے اے بادشاہ جانور بندنے کے نشان ہم نے دیکھے دروازہ باوجود کوشش بند نہیں ہوا اتنے سارے لوگوں نے مل کر کوشش کی دروازہ بند نہیں ہوا اور جب دروازہ بند نہیں ہوا اگلے دن آتے ہیں چیک کرتے ہیں دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے یہ ساری کی ساری نشانیاں وہ ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی آج کی رات بیت المقدس میں جلوا فرما ہوئے تھے اللہ کی بندگی بجا لانے کے لیے اس مقدس عمارت میں اس کے دروازے میں قطع کوئی نقص نہیں جب یہ بیان ختم ہوا سر نے کچھ لمحوں کے لیے توقف کیا ٹھہر گیا سوچنے لگا اور دونوں جانے میں نظریں ڈالنے کے بعد کہتے اے روم والوں کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلاط اور قیامت کے درمیان صرف ایک نبی ہے جو جلوہ فرما ہو گے حضرت عیسیٰ ان کے بعد صرف ایک نبی آئیں گے اور وہ نبی ان کی بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلط و دے چکے میں تو بلا خوف تردید کہتا ہوں یہ نبی جن کا خط ہمارے پاس آیا یہی وہ نبی یہ مبشر ہے یہی وہ خوشخبریاں دینے والے نبی ہیں کہ جن کی بشارت اللہ کے نبی حیرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام دے چکے رومی سرداروں نے جب یہ بادشاہ کی مبلگانہ تقریر سنی نہ صرف یہ کہ اسے رد کیا بلکہ انتہائی شور ہوگا گوگا برتا کرنے لگے اس ساری گفتگو پر ایک دفعہ پھر بر رختہ ہوئے ایسے کلمات کہہ بیٹھے کہ جس کے سننے کا کبھی کسی رومی بادشاہ نے تو سور بھی نہیں کیا ہوگا کیسر رومیوں کی یہ نفرت بیداری برہمی یہ سب کچھ دیکھ کر وہ سارے کے سارے حالات کو بھانپ گیا ساری کی ساری کیفیت اس کے سامنے آ گئی اب اس نے پینترا بدلا اور روئے سخن کو بدلتے ہوئے کہنے لگا اے سلطنت رومیا کے قابل فرزند اے سلطنت رومیا کے قابل فخر فرزندو دو باقی میں نے تمہارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے لیکن سنو میں نے یہ سارے کا سارا اس لیے کیا تاکہ میں یہ جان سکوں کہ تم اپنے عقیدے اور اپنے نظریات میں کتنے مخلص مذہبی روایات کی بنیادیں تمہارے اندر کس قدر گہری ہیں میں تو یہ جاننے کے لیے کر رہا یعنی دل تسلیم کر چکا سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت روز روشن کی طرح آیا ہو چکی ساری کی ساری حقیقت کھل کر بادشاہ کے سامنے آ گئی لیکن بادشاہ کس شاطرانہ انداز میں مکار بھرے انداز میں اب اپنے آپ کو پینترا بدلتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ نہیں جناب میں تو تمہیں آزما رہا تھا بس تمہیں چیک کر رہا تھا میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم کس کیفیت میں کھڑے ہو تمہارے مذہبی عقائد کس طرح کے ہیں تم اپنی روایات میں کس قدر مضبوط ہو اب بادشاہ نے یہ کہہ کر قصہ ختم کیا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر عظمت و شان والے نبی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ما شی ام اللہ علم رسول اللہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ذرا ذرہ جانتا ہے ہر خوش کو سر جانتا ہے بحر و بر جانتے ہیں جن و بشر جانتے ہیں کائنات کی ہر شین کو جانتی ہے پہچانتی ہے مانتی ہے یہ اللہ کے نبی لیکن ہر ترمی کا علاج کوئی نہیں زد اور انانیت کا علاج کوئی نہیں بالکل روزے روشن کی طرح آئیاں سب کچھ واضح موجود ہے لیکن نہ ماننے والے نہیں مانے چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا سورج کو پلٹتے دیکھا سرکار کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینے کے لیے کبھی گو حاضر ہو رہی ہے کبھی ہرن آ رہا ہے کبھی اونٹ آ رہا ہے کبھی کوئی جانور آ رہا ہے کبھی درخت جڑوں سمیت حرکت کرتا ہوا آ رہا ہے جس سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نہ ماننے والے نہیں مانے اور جن کو اللہ تعالی جل نے دولت ایمان عطا کرنے کے لیے منتخب کیا ان کی زبان پر تو یہی تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ماننے والے وہ تو سرکار کا چیرا دیکھ کر جلوا دیکھتے کلمہ پڑ کے مسلمانوں کتنے صحابہ اس طرح کے نبومت کے دلیلی طلب نہیں کی آپ اللہ کے نبی ہیں کچھ کر کے دکھائیے آپ اللہ کے نبی ہیں کو موزہ دکھائیں کو کمال دکھائیں کوئی چیز ہمارے سامنے رکھے ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے کہ آپ باقی اللہ کے نبی ہیں کتنے اس طرح کے صرف محبوب کا چہرہ دیکھا کلمہ پڑا مسلمان ہوئے کتنے اس طرح کے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت سنی کلمہ پڑا مسلمانوں گئے جن کو اللہ تعالیٰ جل جلال ہوں نے محبوب کی رفاقت کے لیے محبوب کی قربت کے لیے اپنے پیارے حبیب کی صحبت کے لیے منتخب فرما لیا وہ آتے گئے دیوان قربان ہوتے چلے گئے اور جس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا وہ بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی منحرف ہو گئے ہم اللہ تعالی جل جلالوں کی بارگاہ میں دس بدعا ہے رب کریم ہمیں ماننے والوں میں رکھے اللہ تعالی ہمیں اسلام پر استقامت دے سنیت پر استقامت عطا فرمائے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے یقین جانیے اللہ حضرت مام سنت نے جو ذکر فرمائی اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس مردہ دل کو مجدا حیات ابد کا دو اس مردہ دل کو مجھدا حیات ابد کا تاب و توان جانے مسیحا کہوں تجھے اس مردہ دل کو ہمیشہ کی زندگی کا راز دے دو وہ ہمیشہ کی زندگی کا راز کیا ہے سرکار کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لیں اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روخ روشن کا صدقہ ہم سب کو اسلام و سنیت پر استقامت نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم